الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إله من الدين أما بعد وعن أنس بن مالك نذي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قمت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ولی احمد ودار کتنی نہ وہ نہ آخر وزاد فأما فلم یزل یقن آج کی پہلی حدیث کے اندر قنوت نازلہ کے سلسلے میں باتیں کچھ آئیں گی آپ لوگوں کے سامنے قنوت نازلہ انو کے معنی ہوتے ہیں دعا اور نازلہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت اور پریشانی اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو سنت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں رکوع کے بعد امام زور زور سے دعا کرے اور غیر مسلموں پر یا جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کے اوپر بد دعا کرے اور لوگ جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں اور امام کی دعا پر وہ آمین کہیں اس کو کنوتے نازلہ کہتے ہیں تو اس حدیث میں اسی کا بیان ہے اور ایک کنوت ہے کنوت وطر وطر کی دعا جو دعا وطر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اللہ محدنی فی منہدیت یہ دعا قنوت وطر کہلاتی ہے اور مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اور اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے فرض نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اس کو قنوت لازلہ کہتے ہیں حضرت انس سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد قنوت پڑھی یعنی دعا کی غیر مسلموں پر بد دعا کی من احیاء العرب عرب کے بعض قبیلوں پر بد دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک تم میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ترکے کر دیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہی طریقہ صحیح ہے اصل میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بعض قبیلے کے لوگ رعل اور ذکوان وغیرہ قبیلوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کئی قبیلے کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کچھ مسلم علماء کو اور قرا حضرات کو جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہوں ان کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ان کو تعلیم دیں پڑھائیں سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کو سچ مانا اور لوگوں کی ہدایت کے شوق میں اور لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ستر علماء کو ان کی طرف ان قبیلوں کے پاس بھیج دیا جب یہ مسلمان وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے ان قبیلے کے لوگوں نے بداہدی کی اور دھوکے سے ان سب لوگوں کو گھیر لیا اور ستر صحابہ کو جو کہ علماء اور قرا حضرات تھے قرآن کا علم رکھنے والے تھے قرآن پڑھنے والے تھے قرآن کے حافظ تھے ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا بڑی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے شہید کر دیا اسی طرح سے ایک واقعہ اور پیش آیا واقعہ یہ ہے کہ عزل و کے لوگ ازل اور قارہ کے قارہ قبیلے کے کچھ لوگ اور آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کچھ لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دس صحابہ کو بھیج دیا جن میں حضرت خبائب ابن عدی اور زید ابن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی تھے تو ان کے پاس بھیج دیا تو ان لوگوں نے بھی بجاہدی کی اور ان لوگوں کو شہید کر دیا یہ دونوں خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی وقت میں آئیں آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے ان قبیلوں پر بدعا کی ان قبیلوں پر بدعا کی ایک مہینے تک پھر اللہ تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بس کیجئے ہاں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا چھوڑ دیا تمام لوگوں کے یہ چیز سنت ہے کہ اگر آج بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو فرض نمازوں میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بدعا کی تھی وہ فرض نمازوں میں فرض نمازوں میں بدوا کی تھی اور وہ بھی رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کی تھی اور صحابہ رام نے آمین کہی تھی آج بھی یہ ثابت ہے اور یہاں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے یہاں سعودی عربیہ میں دوسرے ملکوں میں جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہاں سعودی عربیہ میں احتمام کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے دعا اور غیر مسلموں پر بت دعا کی جاتی ہے لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے جن کو شوافے کہا جاتا ہے جو کیرلا کے اکثر حصے میں لوگ ہیں اسی طرح سے ساؤتھ میں ہیں یا جہاں بھی یہ لوگ ہیں شفافے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں برابر ہمیشہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ قنوطیں نازلہ پڑھتے ہیں یا قنوت پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ف... فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں آخری رکات میں رکوع کے بعد یہ قنوت پڑھتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے اس کی وجہ ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے ابو جعفر الرازی جس کے سلسلے میں محدثین نے ہاں کلام کیا ہے اور کہا کہ وہ صحیح راوی نہیں ہے ضعیف راوی ہے اور وہ روایت دار قطنی کی ہے جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے اس میں کیا لفظ ہے کہ احمد اور دار کتنی میں اسی طرح سے ہاں اسی طرح سے روایت ہے جو پہلے ابھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بعض قبیلوں پر ایک مہینے تک بد دعا کی پھر چھوڑ دیا صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہی ہے سنندار کتنی کے اندر کیا ہے کہ فم معافی صبح ہی فلم یزل یقنت حتہ فارقت دنیا کہ لیکن فجر کی نماز میں صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قنوت پڑھتے رہے برابر قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے اسی روایت کی بنیاد پر شوافے کے یہاں قنوت ہمیشہ پڑھا جاتا ہے فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد لیکن یہ روایت کیا کہتے ہیں ضعیف ہے قابل احتجاج نہیں ہے اس لیے جو لوگ ہمیشہ قنوط نازلہ فجر کی نماز میں یا قنوت پڑھتے ہیں فرض نماز میں صبح کی نماز میں ان کا ایسا کرنا صحیح اور درست ہے نہیں ہے کیونکہ روایت صحیح نہیں ہے اور راوی کا صحابی کا بیان بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ترک کر دیا اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو ہم کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہی قابل احتجاج نہیں ہے اس لیے فجر کی نماز میں قرو پڑھنا یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صح ابن خزيمة حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوت نہیں پڑھتے تھے مگر مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے یا دوسری قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تو جب ضرورت پیش آتی کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ و نے ایسا کیا اس لیے ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ جب اگر اس طرح کی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو ہم قنوت نازلہ پڑھیں اور اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا کرے فرض نمازوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے یہ حدیث آپ کی کتاب میں ضعیف لکھی ہے لیکن سلسلہ صحیح ہے کہ اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح کہا ہے أو النبي صلى الله عليه وسلم كعمل بھی بتاتا ہے لكن النبي صلى الله عليه وسلم نے ايسا کیا ہے وعن سعد بن طارق الاشجعي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفدر قال أي بني محدث الخمس اللہ و سنن ترمزی سنن نسائی ابن ماجہ مسند احمد کی یہ روایت ہے ترجمہ سنی دراصا ساد بن تاریخ سعد بن تاریخ سعد یہ تابعی ہیں جو اپنے والد تاریخ الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے باب جان اے والد صاحب کچھ لوگ فجر کی نماز میں قنوط پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں اب دیکھیے یہ چیز تابائی کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں پائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں یا قنوط پڑھا تو ہو سکتا ہے اس موقع سے ہو سکتا ہے کہ اس موقع سے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں بعض مفود جگہ جگہ سے آتے تھے کچھ صحابہ آتے تھے پھر وہ دین سیکھ کر کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے ایسا دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے ہیں تو وہ چلے گئے ہوں گے اپنے علاقے میں اور انہوں نے ایسا شروع کر دیا ہوگا تو ان کو دیکھ کر کے صحابی کے بیٹے سعد نے پوچھا کہ اے باب جان میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے فجر کی نماز میں صبح کی نماز میں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ والدی صاحب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے کیا یہ لوگ فجر کی نماز میں قنوط پڑھتے تھے قنوت پڑھتے تھے یعنی وہی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے تو صحابی نے بیان کیا کہا کہ اے بیٹے یہ بدات ہے یا نئی چیز ہے اے بنیا محدثن یہ نئی چیز ہے تو صحابی ایک انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا اور دوسرے صحابی کا بھی بیان کہ انہوں نے کہا کہ یہ نئی چیز ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت پڑھا تھا اب کانٹینیو اس کو برابر نہیں پڑھنا چاہیے جب بھی ضرورت پڑے اس طرح کی اس طرح پڑھ سکتے ہیں یہ سنت ہے بات سمجھ میں آ گئی سوال اس سلسلے میں جی پڑھا جائے گا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلا یعنی جو مصیبت اور پریشانی میں یہ پڑھتے ہیں تمام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں جی آخری رکات ہی میں پڑھیں گے آخری رکعت میں رکو کے بعد جی بات آئے گی اگلی روایت ہے وعن الحسن انسن علی رضی اللہ تعالی عنہما اللہ قال علام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کل ماتن فی کنوت الطر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شغل ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت آجه ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي رواه الخمسة وزاد الطبران والبائهتي ولا يعز من عديت زاد النسائي من وقت آخر في آخره وصلى الله على النبي یہاں پر کنوتے وطر کی بات ہو رہی ہے وطر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا بیان ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں پڑھی جانے والی دعا سکھائی کنوتے وطر چند کلمات سکھائے جن کو میں وطر میں پڑھتا ہوں یعنی وطر کی دعا سکھائی ہاں یہی دعا جو ابھی آپ نے سنی اللہ فی فیمن ہدیت اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے ہدایت دیا و فی فیمن آفیت اور اے اللہ مجھے عافیت میں امن و امان میں رکھ اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی امن و امان عطا فرمایا طول فیمن طلت اے اللہ تو میرا دوست ہو جا اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے ہاں اپنے اپنا دوست بنایا وبا رکلی فیما عقید اور اے اللہ مجھے تو نے جو عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما ولا وکیلی شق و شر ما قدیت اور اے اللہ اس چیز کے شر سے مجھے محفوظ فرما جو تو نے فیصلہ فرمایا ہے یعنی تقدیر اور قزا و قدر میں جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں اے اللہ تو ان سے مجھے محفوظ فرما فرقی ولاقہ علیک اس لیے کہ تو ہی فیصلہ فرماتا ہے تیرے اوپر کوئی فیصلہ فرمانے والا، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے ان نہ لائے ذیل نہو لا دلو مئو وہ شخص ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا جسے تو عزت دے جسے تو اپنا دوست بنا لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا تبارکت ربنا رب بنا اے ہمارے رب تو بابرکت ہے برکت والا ہے وطالت اور تو بلند ہے یہ سونان اربا اور مسلم احمد کی روایت ہے تبرانی اور بحتی میں ایک لفظ اور ہے ولا عز مناد اور اسے عزت نہیں مل سکتی جسے تو اپنا دشمن بنا لے جسے تو ذلیل کر دے اپنا دشمن بنا لے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ صلی اللہ علبی بھی آخر میں کہنا چاہیے پنوتے وطر کی دعا ہے اب سوال اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنوتے وطر میں یہ دعا کب پڑھتے تھے بہت ساری روایتیں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو رکو سے پہلے پڑھتے تھے اور ہاتھ باندھے باندھے پڑھتے تھے اسی طرح سے ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی جو دعا ہے وہ رکو سے پہلے پڑھتے تھے چونکہ باد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکو کے بعد کنوتے نازلہ پڑھتے ہوئے دیکھا اس لیے باد صحابہ سے وطر میں بھی وطر میں بھی کنوت رکو کے بعد پڑھنا ثابت ہے اور چونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے ہاتھ بھی اٹھا کر کے دعا کی تو راجح اور افضل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جیسے کیا ویسے کر لیں لیکن اگر کوئی صحابہ کا عمل ہے اگر کوئی رکو کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں اس کی بھی گنجائش ہے لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ رکو سے پہلے کرے لیکن میں آگے حدیثیں پڑھنے کے بجائے میں آپ کو کیونکہ اگلی حدیث دوسرے مسئلے سے متعلق ہے وطر کا مختصر طریقہ بتا دیتا ہوں اور وطر کے سلسلے میں دا سینٹر سے چھپی ہوئی شیخ احمد مختار شیخ مختار صاحب مدنی کی کتاب ہے سلات الوطر اچھی کتاب ہے مختلف مسائل کو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے تراوی اور تحجد وغیرہ سب کا اس میں ذکر کیا ہے یہ جو دعا بھی آپ نے وطر کی سنی اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اصل دعا وطر کی یہی ہے قنوت وطر کی اصل دعا یہی ہے جو اپنے یہاں اللہ مینانوں کا وغیرہ پڑھتے ہیں ہاں تو وہ ایک دوسرے موقع کی دعا ہے وہ قنت وطر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے اس لیے آپ جو ہے اس کتاب کو حاصل کر لیں اردو زبان میں ہے اور پڑھنے اطمینان سے بہت سارے مسائل اچھے عمدہ مسائل اس میں شیخ نے ذکر کیا ہے وطر کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تعداد وطرے ایک سے لے کر کے نو رکات تک ثابت ہے ایک سے لے کر کے نو رکات تک ثابت ہے اصل میں وطر تنہا کو کہتے ہیں اکیلے کو وطر کہتے ہیں اسی وجہ سے حدیث کے اندر ہے ان اللہ وترن یحب الوترا کہ اللہ اکیلا ہے تنہا ہے اور وطر کو تنہا کو پسند کرتا ہے کیسے چیزوں کے استعمال میں جیسے آپ رکوع اور اس کے سجدے کی دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں تاک کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں ایونٹ آڈ او ڈبل ڈی اوڈ جی تو اس کو جو ہے تاک کہتے ہیں اردو میں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے کھاتے تھے تو تاک کھاتے تھے یعنی تین پانچ سات اس طرح سے تو دیکھیے تین اگر کریں گے دو کو نکالیں گے تو ایک بچے گا پانچ چار کو نکالیں گے تو ایک بچے گا تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے تو وطرے اصل میں تنہا کو کہتے ہیں اکیلے کو کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں تو جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے تین پڑھیں گے یا پانچ پڑھیں گے یا سات پڑھیں گے یا نو پڑھیں گے ان سب میں ایک ضرور آئے گا باقی گنتیاں کیا ہوں گی ایک ساتھ ہو جائیں گے اور ایک بچے گے تو وطر کی تعداد جو ہے ایک سے لے کر کے نو تک ہے زیادہ سے زیادہ نو اور کم از کم ایک یہ وطر کی بات ہے اگر اسی میں سلاتے تحجد کو بھی وطر کہا گیا ہے تو اگر اس کو بھی جوڑ لیا جائے تو گیارہ تک تعداد پہنچ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تہجد پڑھتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطر پڑھنے کا مختلف طریقہ رہا ہے دو دو کر کے پڑھتے تھے کبھی پانچ پڑھتے تھے ایک ساتھ ایک تشہود کے ساتھ پڑھتے تھے چھ پڑھتے تھے تو سات پڑھتے تھے تو ایک تشہود کے ساتھ پڑھتے تھے یا آخر میں بیٹھ کر کے پھر ساتویں کے لیے اٹھتے تھے اس طرح سے مختلف انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر کی جو رکات ہے کم از کم ایک رکعت ہے اور ایک رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے صاب اکرام سے ثابت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ایک رکعت مطر پڑھتے تھے عشاء کی نماز کے بعد فرض پڑھ لیا سنت پڑھ لی اس کے بعد ایک رکعت متر پڑھ لیا تو ایک رکعت بھی وطرے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے تعداد ایک رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تین پڑھیں گے تو افضل ہے اور زیادہ پڑھیں گے تو اور زیادہ افضل ہے تین رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رکعت وطر ہے ہی نہیں ایک رکعت وطر ہے ہی نہیں جبکہ حدیث سے ثابت ہے جب حدیث سے ثابت ہے تو پھر ہم کو کمی ذاتی کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی کی طبیعت ہے کہ ایک رکات پڑھے تو ایک رکعت پڑھے ہاں تین نہیں پڑھے گا ایک پڑھے گا تو ثواب اس کو ملے گا نہیں پڑھے گا تو نہیں ثواب ملے گا ایک رکات پڑھے گا تو ایک رکعت کا ثواب ملے گا تو بہرحال جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا یہ انکار کرنا غلط ہے صحیح نہیں ہے تین رکات پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے ثابت ہیں تین رکعت پڑھنے کے دو طریقے ایک طریقہ یہ کہ تینوں رکاتیں ایک تشاہد اور ایک سلام سے اکٹھی تینوں رکاطیں پڑھیں دو رکعت پر نہ بیٹھیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر آخر میں تشاہد اور سلام پھیر دیں یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ عام طور سے جو یہاں پر دیکھا جاتا ہے اور شریفین میں بھی مکہ اور مدینہ کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو رکات پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک अलग الگ سے پڑھتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں تو تین نکات وطر ایک تشاہد ایک سلام سے یہ بھی طریقہ صحیح ہے تین نکات وطر دو تشاہد اور دو سلام سے دو تشاہد اور دو سلام سے تین نکات وطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرح سے پڑھنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح سے پڑھنے سے منع فرمایا ہے موجودہ وقت میں اپنے یہاں ہندوستان پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے جو وطر کی نماز پڑھتے ہیں وہ مغرب کی نماز کی طرح سے پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے دو رکات پر بیٹھ کر کے تشاہد پڑھتے ہیں پھر اڑتے ہیں تو پھر جو ہے آخری رکات پڑھتے ہیں اور پھر رکو سجدہ کر کے سلام پھیرتے ہیں تو یہ مغرب سے مشابہت ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ایک تشاہد ایک سلام سے یا دو تشاہد دو سلام سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی طرح سے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ فرق کرتے ہیں کیا فرق کرتے ہیں وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ آخری رکات میں دو رکات پڑھ کر کے تشاوت کرتے ہیں تشاوت کر کے اٹھتے ہیں تو پھر آخری رکات میں سور فاتحہ کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں سورت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں سور فاتحہ کے بعد پھر سے رفلی الیدین کرتے ہیں پھر سے رفلی الیدین کرتے, کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے پھر باندھ لیتے ہیں اور پھر اللہ نانستعین کا پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وطر کی نماز میں یہ رفول الیدین جو کرتے ہیں مغرب کی نماز میں یہ رف الدین نہیں کیا جاتا اس لیے یہ فرق ہو گیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکاط میں قلوت وطر پڑھنے سے پہلے وطر کی دعا پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف الدین نہیں کیا جب رفلی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور ہم کرتے ہیں تو یہ چیز کیا ہوگی ایک نئی چیز ہوگی بدات ہو جائے گی تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی قولی اور فعلی دونوں حدیثوں پر نا عمل کرنے کی وجہ سے ایک بدات کا ارتکاب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے جو ہے دو طریقے سے پڑھا یا تو ایک تشاہد ایک سلام سے پڑھا یا تو دو تشاہد اور دو سلام سے پڑھا دو رکعت پر بیٹھ کر کے سلام پھیر دیا اور پھر ایک رکات پڑھی یہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اورنوت وطر کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ افضل اور بہتر کیا ہے کہ رکو سے پہلے جب آپ, کی سور... آپ سور فاتحہ پڑھ لیں اور سور اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد آپ ہاتھ باندھے باندھے پڑھ لیں وطر کی دعا پڑھ لیں اللہ محدنی فیم الحد پڑھ لیں آپ کو رف الیدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ رف الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا ہاں اپنے ہاں دو غلطیاں کرتے ہیں ایک غلطی یہ کرتے ہیں وطر کی نماز میں کہ پہلے دو رکعت کے بعد تشہد کرتے ہیں جبکہ یہ تشہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پھر اس کے بعد جو ہے تیسری رکعت میں رف الدین کرتے ہیں یہ رف الیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے ان دونوں چیزوں سے پرہیز کر کے وطر کی نماز پڑھی جائے دو تشہد دو سلام سے یا ایک تشود ایک سلام سے اور آخری رکعت میں رفع الیدین نہ کیا جائے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیفوں پر عمل ہو جائے گا اور بدات کے ارتقاب سے ہم بچ جائیں گے کوئی سوال اس سلسلے میں جی جی, جی؟ میں نے کیا بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز میں وطر کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہو یہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے ثابت ہے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے غالب نبو ہو رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ ہیں اس سے ثابت ہے جب صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو کیا کہیں گے کہ چونکہ انہوں نے کنوت وطر دیکھا قنوط نازلہ کا طریقہ دیکھا تھا ممکن ہے کہ اس پر قیاس کر کے انہوں نے کلوت وطر میں دعا کی ہو تو اس لیے صاحب کرام کا عمل ہے اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بدعت وغیرہ کا لقب نہیں دیں گے یا بدات کا نام نہیں دیں گے لیکن بتایا بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرے جی میں نے بہتر کیا بتایا ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی بہتر ہے افضل جیسے جی جی جی جی وہ روایت کہیں بھی کوئی بھی روایت اس طرح کی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تشاہود میں وطر کی نماز پڑھتے وقت جو ہے تشاہد کیا ہو تشاہد یعنی مغرب کی طرح سے پڑھی ہو اور ایک وہ جو فرق والی روایت ہے یا رقلی دین والی روایت ہے یہ روایت بالکل حد حد درجہ کی ضعیف ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے تو جب ثابت نہیں ہے تو اب کیا کیوں ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہر دو رکاج پہ بیٹھا جاتا ہے اس لیے بیٹھیں گے اور جو ہے پھر اس کے بعد تشود کر کے اٹھیں گے اور پڑھیں گے دیکھیے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد بلین لوگ ہوں گے ہاں بلین جتنے بھی مطلب جو ہے مسئل کے اناف سے تعلق رکھتے ہوں گے سب لوگ یہ سی اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ہاں مصر میں ہے ترکیہ میں ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال میں ہیں ایک بہت بڑی تعداد اس طرح پر نماز پڑھنے والی ہے صرف میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف وطر کے مسئلے میں بلکہ پوری نماز آپ نے جو اتنے دنوں سے آپ جو ہے یہ حدیث کا درس اور کتاب صلاح سن رہے ہیں آپ آپ دیکھ لیں کہ بلین لوگ اتنے لوگ ہیں ان میں سے سب زبان سے نیت کرتے ہیں نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں اتنی رکعت نماز پڑھنے کی روح میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اب دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو حق کو پہچاننے کے لیے حق بات کو پہچاننے کے لیے ہم کو تعداد نہیں دیکھنی ہے آج کچھ لوگ یہی تانا مارتے ہیں کہہ رہے تم لوگوں کی تعداد کتنی ہے ہاں بالکل دال میں نمک کے برابر ہیں آپ لوگ دال میں نمک کے برابر ہیں کیا تعداد ہے کیا اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں بھائی قرآن نے بھی بتایا حدیث میں بھی حدیث سے بھی ثابت ہے اور عقل بھی اور موجودہ حالات بھی بتاتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کے لیے تعداد نہیں دیکھی جائے گی قرآن میں کیا ہے عمایو امین و اکثر احم مشرکن ہاں اکثر ایمان لانے والے مشرق ہیں جو ایمان کا دعوی کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ اکثر لوگوں کی تعداد جنتی زیادہ ہوں گے کہ جہنمی جہنمی زیادہ ہوں گے تو تعداد جو ہے ہمارے لیے وہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے ایک جماعت کے تو بہتر میں تہتر میں ایک ایک بچا ایک بچا کہ نہیں تو تعداد ہمارے لیے معیار نہیں آج بھی دیکھ لیجئے نمازی نمازی زیادہ ہے بے نمازی زیادہ ہے آہ؟ اسی طرح سے اسی طرح سے اچھا کام کرنے والے زیادہ ہے برا کام کرنے والے زیادہ ہے برا کام کرنے والے زیادہ ہے آپ دیکھتے چلی جائیے آج امانتداری بھی اٹھتی چلی جا رہی ہے امانتدار لوگ زیادہ ہے کہ ایمان لوگ ہیں زیادہ ایمان لوگ ہی زیادہ ہے تو اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حق کو دلیل کے ذریعے سے پہچانیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ تم حق بات کی اتباع کرو حق بات کو پہچانو گرچہ تم اکیلے اور تنہا ہو گرچہ تم اکیلے اور تنہا ہو یہ نہ دیکھو کہ اس کو ماننے والے کم ہیں یہ مت دیکھو کہ ایک عربی میں ایک عربی میں مقولہ ہے کہ لا تغتر بے قسرت الحالکین اور اسی طرح سے لاتنزر الاکلت سالکین ولا تختر بکلتل بے قسرت الحالکین اس طرح سے مقولہ ہے کیا کہ تم جو ہے تعجب نہ کرو سیدھے راستے پر چلنے والے تھوڑے سے ہیں اور نہ تم بہت زیادہ ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ کھاؤ یعنی بری راہ پر چلنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہی لوگ صحیح ہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں علم دیا ہے عقل دیا ہے اللہ کی کتاب موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کی دنیا میں آئیں جیسے دنیا کے بارے میں ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں دنیا کے بارے میں ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں نا چھوٹی سی چیز لینے بازار میں جائیں گے تو دس دکان جائیں گے اور اصلی ڈھونڈیں گے میڈ ان جاپان چاہیے دبئی میڈ تو نہیں ہے چائنا میڈ تو نہیں ہے جاپانی ڈھونڈیں گے ہاں پرانے زمانے میں لوگ دیہاتوں میں مثال دیا کرتے تھے کہ ایک, ایک گھڑا خریدنے جاتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھوک بجا کر کے پانی بھر کر کے دیکھتے کہیں جو ہے پھٹا ہوا تو نہیں ہے کہیں سوراخ تو نہیں ہے لیکن دین آج ہمارے نزدیک اس چھوٹے سے مٹکے اور گھڑے سے بھی زیادہ سستا ہو گیا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آنکھیں کھولے حق بات جو ہو صحیح بات جو ہو اس پر عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمام عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وسود السلام علیکم